الحمد لله الله الله سبحان الله الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الانبياء الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء والجهلاء ورثة الأغبياء والصلاة والسلام على نبينا سيد الانبياء يا <تصفيق> على وصحبه اول الثقات والنقاء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 صدق الله مولانا العزي وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا کلا نمسیا سی دیا رسو لو ولیبا سی بھم سلیم صاحب, صاحب. انا ٹھیکےدار <تصفح> محمد شکیل صاحب <تصفح> اور ٹھیکےدار حافظ محمد عادل صاحب اور انتظام کے تحت قائم ہونے والا سالانہ ندی نہ مبارک مبارک جلسہ شہر بہاڑی د جملہ شوراکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی دی سالانہ یا جزانا خدمت اور مخلسانہ دعوت مجھے بدت زلوالا دارائن کی سعادت واسطے قبول و منظور فرما اس وقت اس مبارک جلسے دے واسطے جس موضوع اعلان کیتا گیا سی امام برزی سرکار راول پنڈی والے رضی اللہ تعالی عنہ تو مزرو بھی میں مکمل تیار کی کر دی اللہ آلان دی اپنی مبارک کتاب آئینہ حق آئی تیار کیتا ہے لیکن ایک ہنگامی طور پہ موضوع پیش کرنے کی ضرورت برپیش آئی اس موضوع نوجوان نے قرآن سے ایک ستیہس موضوع بھی بالکل نو امام بری سرکار دا موضوع شریف دنیا دے کسی بھی کونے کے اتنے کسی زبان میں بیان نہیں کیتا ہوگا موضوع بھی بالکل نو بلکہ اس لیے نہ ہوئے کی پنشمت زیادہ نو کہ چیڑا ہی نہیں ہونا قرآن مجید سے ایکت باس تا باف سین اقتباس پیش کرنے دی گرز و غایت کی و ہو کی ایک نیا نیا علم اس تو جناب نو باخبر کرنا بالکل نیا کتاب ہونا جناب پاس پوری اوجو ممبر کے حوالے ترہ دی جامع وضاحت کے حوالے پوری دنیا دوتے پہلا موضوع اور بہت ہی عجیب علمی جہ موضوع ہے میں ایسے انداز پیش کرنا ہے کہ اگرچہ مسئلہ علمی ہے لیکن انداز ایسا ہوئے گا کہ علم لال تعلق رکھنے والے بھی سمجھ جان گے جڑے نہیں تعلق رکھ دے وہ بھی سمجھ ایسا سادہ انداز پیش کرا گا ان شاء اللہ ایک غرض اس لیے کی نئے علم دا جناب زہل شریف اضافہ اپنے ساتھیاں ساتیاں ایک نئے مسئلے کو باقبر کرنا ایک غرض یہ ہے دوسری غرض یہ شدید قسم کا رد ہو جانا ہے اس صفی مولوی کا جڑا کھانے وال نال تعلق رکھتا رکھ ہے اور ان صفاحت اور جہالت میں یا کم بختی نے مجبور کر کے میدان چ لیا اس میرے تے الزام لایا کہ چشتی چی مسلم کرزاب اللہ دے قرآن دے مقابلے میں قرآن بڑوں گا اللہ کم بکتی پتہ نہیں کہ منہ کی جملہ کد بیٹھا ہے ایس جملے اور اس منہوس کلام دا انجام اور نتیجہ وہ حق چی ہو اس کا یہ کلام किना किना اللہ اکبر اور پہنچایے گا اور کنہ کنہ اس کا کلام اس ظلم و زیادتی کا نشانہ کرے گا اور پھر اس نتیجے اس اسے شرا کی حکم لائے گی انہوں اس کا پتہ ہی نہیں سی بیٹھا ہے بٹھا یہ پتہ نہیں سی لیکن میں پہلے حقیقت بیان کرنا سارے کسی بڑے تو بڑے بندے دے ردے نا ایک جملہ بھی کافی ہوتا اچھا ایک جملہ بول دئیے اگلے دیا جہالسا کے بابا کے باپ ختم ہو جائے مسل لطیفے جی یہ فضلام چی سکولوں کے خلاف بولنا بارے تک خیال ہے انہوں ہی شوق چڑیا سی ممبر سے بیٹھ کے تے اپنے علماری لگتا سکو گیا ماسٹر یا جتی چکی گئی میں بہو ساری تقریر دس نے لائے ہونے میں صرف ایک جملے والا جب دتا میں آخیا جناب جناب دا یہ کہنا جتی ہے چشتی گیا جتی چکی گئی میں جناب میری ستر ہزار جُتی بھی چکی جائے نا میری پریشانی فکر نہیں میں مخالف نہیں بولوں گا تی بہن چکی گئی ہے مینو پریشانی ہے چکیاں جانا نے مسلمان دیا دیا پیڑ میں جناب جی تیل کر رہا میں رونا وا خیر ادے اچھا جملہ کافی اگر اسی جملے کی تفسیر کی جائے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے تمہیں میں معلوم ہے یہ تو ہے ہر کسی کا کہ تھی بھڑی ہوئی نہیں سمجھ لگی لیکن ہی کافی اور دوستوں بھی سمجھا کافی جتیا چکیچن کا فکر نہیں لالما مینو عزت چکیچن کا فکر ہے بد بخ بری نظر جتی دی قدر ہے تا جا کے تو میرے دے جتی دی غیرت رکھن کا الزام دتا اور میری نظر عزت دی قدر ہے وہ کم بخشا کدی جیا خاصر بھی جیل کٹ دیں ہاں تیرے ورگے تر ورگے جتیا پرنے آ جتیاں, جتیاں کھان آ ہوں انہوں جیل دی خاطر ہوں الحمد للہ مسلمان راہبر اور رہنما اور دین نیل مستفا دیتے آن یا اپنی عزت اور غیرت واسطے آ یہ جواب کافی نہیں سچی دسو ایک جملہ کا جواب کافی نہیں ہوں بولے گا تو پتہ لگے گا اگلی گلی کو بھائی میرے دوستوں میرے واسطے کوئی شہ نہیں سی یہ جاب ایک جملے جی کافی لیکن آج علم نسارا ہلجھالو علم ایک نکتا ہے اس کو جاہلوں میں پھیلا دیا کیا مطلب کم علموں کی وجہ سے باتیں بڑھتی ہیں اگر علم والا ہو تو چھوٹی سی بات بھی کافی ہو جاتی ہے علموں بس کری ہو یار اکو الف تیرے در گل کریے توجا جی اگوں حکیم ہوئے تو ایک جملہ ہی کافی ہو جائے اور دوستو میرے بارے اس کھانے والی نے آکھیا پرانے مجید کے طور پر مجید پڑھنے ہو مرو مر بل لگوے مرو مر کا پرانے مجید مومنین کاملین کے متعلق یہ بتا رہا ہے ان کی یہ صفت بتا رہا ہے ان کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے کہ جب لغو اور بے حودہ کاموں کے ساتھ وہ گزر رہے ہوتے ہیں برو کی راما وہ کریم اور شریف بن کر گزر جاتے ہیں اور لگ بے حوضہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ پرانے مجید نے کاملین مومنین کی شان بیان فرمائی ان کی صفت بیان فرمائی ہے ان کی خصوصیت بیان فرمائی ہے ارخانے والی بن گیا خود کامل ہاں جی خود کامل بن کے میرے بارے آخ میں آخا گا کہ مرو مروہ لگے مرو کوران اپنے پڑھ کے خود کامل بن کے می تری گل وجہ نہیں کرتا کیونکہ میں کریماں لنگ گیا ہوں قرآن انہیں اپنے واسطے پڑھیا توجہ ہے یہ دیا میں بلاغت دا ایک فن استعمال کیتا بلاغت دے فن دا ایک باب استعمال کیتا او باب اقتباس جڑا میرا اجدہ موضوع میں قرآن مجید دا اجدہ جملہ سی مبارک ازا مروب لغو مروب کراما میں اقتباس کیتا میںر میں یہ ہو کامل نہ بن قرآن ایت دی آیت جی شامل نہ ہو تی جی گل قرآن میں ایزا مرو یہ لفظ لے قرآن دے. لفظ ملایا ایزا مرو بالحق ہک اگو پھر مرو مر رہن دتا اگو اگوا دی جگہ دے لا دیتا لیاما میں تیرے بارے میں یہ کہنا اذا مرو بالحق مرو لیاما میں کافی ابھی فاصلہ بھی وہی رہن دیتا ٹھیک ہے تھوڑے سے الفاظ میں تبدیلی کی اب مانا یہ بن گیا کہ تیرے جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جب حق کے ساتھ گزرتے ہیں تو کمینے بن کے سر منہ ولیٹ کے لنگ حق جات بھی نہیں کرتے مرو بلحک مرو لیاما یہ سی یہ ای بلاغت دے فن اکتباس سی جڑا ہر مدرسے پڑھایا ہے دیو دے مدر مدرسے بھی اس فن دیا کتاباں بھرے نے بریلویاں کتابیں نے, نے. لیکن اس واسطے و میرے اس عمل اتراج کر کے دیا اٹھو مسلمانو یہ تو مسلم کتاباں کو قرآن بدلی جانا ہوں میں آخا گا ذرا قائم روی اپنے گل سے تو قرآن بدلنا آخر ہی نہ اے میں سابت کراگا پہلے نمبر تے تیری اس کتاب استاب پڑھنا پڑھانا آیا اگر پڑھ پڑھنا پڑھانا اگر گیڈ ڈنڈا کھیلنا تو پھر تیری مرضی اگر پڑھنا پڑھانا ہے تو تیری فٹی دے بئیے تیرے استاد پڑھائیے تیرے استاد سے اُستاد, استاد پڑھائیے اتو ٹو توڑ چل سارے ماما پڑھائیے اگر نہ پڑھائیے ہوئے میں زبان بڑھا دے یہ کہا اتباس کا پہلو مانا میں ساتے لفظ دس دینا تاکہ ہر قسم سمجھ آ جائے دس دیا ایک اتباس کا مانا استلاحی مانا سننے بلاگت سساہ و بلاغت والے جڑا مانا کرتے ہیں اللہ دے قرآ یا رسول اکرم د فرمان حدیث قرآن یا حدیث دے لفظ لینا تے اپنا مانا لینا گل سمجھنا قرآن و حدیث دے لفظ لینے تے اپنا مانا لینا ان لفظوں مناسبت کی وجہ نالا اپنے مانے واسطے استعمال کرنا لیکن اشارہ یہوچ کوئی لفظ ہے اس نہ بولنا کہ پتہ لگے یہ اللہ رسول کی گل ہے بلکہ اگلا سمجھے اپنی طرفوں کہہ رہا ہے توجہ ہے پھر سمجھو اقتباس کب کیا مطلب ہوتا ہے اقتباس کا معنی کیا ہوتا ہے اقتباس کنو کہ قرآن دے لفظ یا حدیث دے لفظ میں اپنا مانا لینا کسی اپنے مطلب واسطے وہ لفظ لینا اللہ دے قرآن دا اتے مانا وہ اپنی ترتیب کے مطابق اپنے نظم کے مطابق جو چل رہا ہے سیاست کے مطابق وہ مانا ہونا ہے بات میں انو اپنے ماننے واسطے استعمال کرا کوئی بندہ اپنے ماننے واسطے استعمال کرے قرآن کے لفظ نو یا حدیث کے لفظ کے اللہ تعالیٰ انفرمان نبی پاک ان فرما دے بلکہ اس طرح ظاہر کرے کہ میں اپنی طرفوں کہہ رہا کہ لفظ اہی استعمال کرے یہ کہہ رہے نے اس موضوع اتنے اس ظاہر کی پتا سوبا سوبا سوبا ویکل کتاب کے نظر ڈالو لکھا ات زمانے دی کتاب ہے روس پاک میران کے دور تو ہی پہلے دی کتاب اس کتاب کے لکھن والے امام ابو منصور عبد ال بن محمد سہال امام بھی مشهور نے نے پیدائش ہے, تین سو پچاس ہجری میں اور وفات ہے چار سو انتیس ہوں پورے اس موضوع کتاباس میں مین تو نہیں لگتا قسم خدا ہی کر کے پتا کدو نہیں میں لے کے رکھی میں پڑھیا ایڈا نہیں ہاں فن میں پڑھا سا بلاگت کا فن پڑھانا چپتے باس آئی میں پڑھا کے فارغ ہوتا پرسوں ہاتھ لایا میرے زیرایا کہ پروردگار نے یہ جنس میرے واسطے محفوظ پہلو ہی کرا دنتا سی بولا اس طرح شرارتی اٹھے گا جہل ان جہالت بخیرنی پوری کتاب ہی دے تا کہ انہوں پتہ لگ جاوے کہ میں کتاب لکھتے آئے پڑھا یہ مسلمان مسلمہ والا کام کہی جانا یہ مطلب نوز بلا سڈے امام سارے مسلم کتاب والے کم کرنے لگے آئے دے قرآن مقابلے قرآن بڑھانے رہے اللہ مرو کبیرا سچ کہہ گئے بزرگ فساد بندہ گھٹ کر کرتا فساد بہت جاہل بندہ خطاب کرے واز کرے لوگ تبلیغ کرے وہ آز تبلیغ فائدہ گٹ ہونا ہے نقصان ود ہونا کی جد ایک جہالت کا ٹٹو چڈنا ہے انہیں دبئی لا لی توجہ ہے میرے دوستو اس کتاب دے اندر اقتباس سونے نبی تو شروع ہوا حضور نے وہ کام ہے صحابہ کیتا ہے اہل بیت کیتا ہے سارے کیتا ہے کیا جڑے جہے درش نظامی پڑھتے لگے آئے نے انہوں بزرگوں نے کیا ہے توجہ ہے میں چند روایت پیش کراگا اکتبا سابت کرانا اور مولا علی پھر می نو آخانگا ملا جی ہوں یہ فتوا تیرا سارے نبیا تارے ساب سارے بلیا تے جان ہے سارے امام ت اور تو انہاں نو مسلمان کزاب قرآن کا بناو آرار دن دس دا مورتا دھوڈا فتوا لگنا ہال میں فتوا نہیں دینا لیکن تیرے تے تیروم ضرور آنا ہاں جی میں فتوا نہیں دینا لزوم تے ضرور آنا ہوں اپنے ایمان دا دس تیر میں صحیح مشورہ دتا سی تقریر نہ کریا کل تقریر کرڈ دے ریڑھی لا لا وہ ہے قسم خدا دیتے چلو تو مارا ہی ہو گیا کمزور ہو گیا کوئی لگتی میرے کو آ جا تیرے جگہ جوگا لنگر پانی میرے کو ویسے یہ منہ پنسے میرے آخر جی بولو جی میں کم کیا جملہ بنایا اسی طرح کام اعلیٰ حضرت بریلوی کیتا ہوئے ایک تھان فتح رضوی ہوئے ہوں یہ فتوی لانسی ملون فتوی جھوٹے کزاب بندیا فتو ہے جی تاجلو ہاں جی فریب سے جاہلانہ فتوی کی زد آلہ حضرت مسائل کزاب قرآن بنا آن گے ہوں دسو یہ کاکھ رہے گا یہ ماض اللہ مسائل کزاب نال کا بنے گا یہ ساری دیہی ساری زندگی استعمال کر کر کے شیران کلاما نو روٹی ٹکر بنا وہ نظر ہے فتوی کے مطابق وہ ماں گلا بنتے مسائل قذاب پیچھے کی بچے گا ملا جی جی میں بنایا ہے جملہ اگر اسی طرح جملے آلہ حضرت نہ بنا کٹا دساں نہیں جی تو ملا جی تستاخ رسول بھی بن گیا گستاخا بھی بڑھنا ہے گستاخے گستاخ پڑنا با... ہے اور جناب جیسے گھننا ہے اور خد اپ کلام آپ ہے تو او اگر کتاب پڑھانا ہے تو اس فن ہے کزاب جہ اللہ کے قرآن دے اللہ تیری دے قرآن پیا پڑھنا پڑھا ہزار نہیں آپ کو پہلے دروسل او بلاگت پڑھنے والا پہلا قاعدہ یہ بلاغت دا پہلا قاعدہ میرے ہاتھ سے. بچے پڑھنے والے بلاگت پڑھنے پہلا قاعدہ پڑھیا جا مصر دی کتاب بلاغت دی دروس البلاغا، شموس مولانا فضل بلاگاشیا رام پوری رحمہ اللہ میں پہلا اقتباس دا مسئلہ سمجھا دینا عبارت بھی پڑھ دینا اسی طرح اللہ دا کلام لے کے لفظ لے کے ادیب نے اپنے کلام استعمال کیا تے استعمال کر کے تے, انے تے علم دے مطابق فساہت کا ایک باب کلام لیکن خانے والی نزدیک وہ قذاب بن گیا گور فرمانا سوائیل کلام شل ہے من من لا یہ اپنے کلام دے اندر شامل کر لو اللہ دے قرآن یا حدیث دے کوئی, کوئی, لفظ، کوئی لفظ شامل کر لو اللہ د قرآن یا حدیث اپنے کلام دے لا اللہ منہو لیکن طریقہ انجنا نہ ہوئے کہ پتہ لگے اللہ کا کلام کیا بناؤں اللہ کا کلام بولیا کال اللہ ہو قال اللہ الله قال رسول اللہ مولا گرام پوری اللہ اس دے حاش دے دروسل دے, دے اندر لا اللہ شرح کردیا فرماندے بولو فرمایا مایا اپنے کلام چلا وے اللہ کلام یا رسول اللہ دا کلام لیکن طریقہ ایسا نہ کہ بالکل واضح رسول اللہ کلام پڑھ رہا نہ اگر انج کا فرمایا طریقہ ہوئے گا کہ وہ بول دے وہ کہ اللہ ان فرما ہے یا رسول ان فرما ہے اللہ اس طرح فرما ہے تو رسول اس طرح فرما ہے فیرا فیر و بلاغت نہیں بنے گی اے بدی نہیں بنے گا ایک مسئلہ ہے نا بلاگتر محانی ایک علم ایک علم بدی یہ علم بدی کا ایک مسئلہ ہے اے جی نے توجہ ہے محسن آتے کئی نات کہ آتے نات مانوی ہے کئی خاطمہ شر قتل کلام خاطمے بدی بیان کرتے ہیں خاطمے سر قتل کلام کے ملحقات کے اندر بیان کیا جا یہ ہے کہ کلام اللہ کا لینا یا رسول اکرم کا لینا اپنے کلام کچھ شامل کر لانے دی مناسبت دی وجہ وجہ کلام بن جسا لاگت بن جاتی توجہ ذرا بولو نا ہوں دیکھو اس کتاب دے اندر شعر دے رہے جس شیر دے اندر، اگلے نے, نے اسی طرح اور او شاہد کہ دیکھو ایک اسی طرح کام کر رہا ہے, ہے، کل ہے شیر اپنا کلام پایا سارا بنا کے آخر اللہ دے قرآن دے لفظ کھ کے شامل کیتے نے ہوں سمجھو ذرا مانا اپنا استعمال کیا مانا اپنا الفاظ قرآن لے قرآن کے الفاظ نصہ بنا دتا ہے اپنے کلام کا اقتباس بنے ہوں یہ دس درس نظامی کا ایک قائدہ جڑا وہ اقتباس کی مثال پیش کر کے بچیا نو پڑھا رہا سمجھا رہا ایمانو دسو ایارا ای, ای, ای, ای پتا نہیں یار جہاں قائدے کا مسئلہ ہے وہ بھی دن آج نہیں لگی میرے یار ایک جڑا قائدہ ہے اس کی بھی سمجھ کوئی نہیں اس کو ویڈی کتاب یہ ہوں ساری بلاگت کی آخری کتاب شمار ہوتی ہے متمبر دیکھ دیکھتے پہ اس متول کے اندر متول کے متن دے اندر تلخیص المفتاح متن متول متو شرح تلخیص المفتاح اس متحد شرح متول امام خطیب خطیب قدمی تلخیس ال مفتاح اس دی شرعہ متول امام تفتہ ذانی دی تلخیص المفتاہ دے اندر اسے طرح سارقات کلامیہ دے ملحقات دے اندر لکھیا امال اقتباس فہو این یضمن الکلام شیئا من القرآن یو الحدیث لا علا انہو منہو کا قول الحریری فلم حریری درش نظامی پڑھنے والے اگر اتر بچے بیٹھے ہونے تو انہوں کیوں ہو مقامات جان دے ہو, ہو جاننے والا بیٹھا بچہ مقامات ہریری اندر امام حریری نے اقتباسات بہت کیتے نے ایک فرمایا گل وہ اپنی کر رہے ہیں اس گل دی تیزی بیان کر دیاں فرما کنیلا کلم بسر او اقرب ہے قرآن کے نہیں بھائی بولو بولو, بولو, بولو, بولو, بولو, بولو, بولو بول. مقامات ہریری قصہ اپنا پیا بیان کر اللہ تعالیٰ اس آیا مبارکہ کس مانے واسطے ذکر کیا اتے قرآن ہے قیامت جدو آئے گی نا اک چمکنا یا اس تو پہلے یا اللہ تعالی فرما ہے کہ سڈا جا امر نا جا کیت بنا اور چلا یہ امر سا چمکن ایڈی تزی ہے میں پورے موضوعات بھی یہ سمجھا چکی اللہ دمر تیزی سمجھا چکیا اللہ اپنے امریکی پہ گل ہے امام نے اپنے کسی شہزی بیان کردہ اسے آیت نے رکھ ہے اللہ معنی واسطے استعمال کیا سچی دسیا جی انہوں نے قرآن بدلیا قرآن نواں بنایا یا انہیں فسا تو بلاگت اپنی وقائی بولتے نہیں تو کیا ایسے بے علم کو اتنا بھی پتا نہیں ہے یار اتنا بے علم بندہ کہ مقامات حریری درسیات پڑھائی جاتی وہ بھی پتا نہیں تو نی... نی... نی... نہیں... نی... یہ مطلب بچارا مکھی ماردا میں یقین آ گیا ایسی.. توجہ ہے کہ نہیں اللہ اکبر ہوں نہ سب تو پہلے اس حوالے مولا علی گل بولو بولو بولو اللہ اتاب الباس کیونکہ سرکار پاک سم لال سلم کو لے کے ہر ہر طرح طبقے دے اُدابا فُساہا بُلاغا دے اقتباس دے عمل و ترقیب لا لینا ذکر فرمائے امام سعال بینے اُنا ویچوں مولا علی دی ایک فصل بنایئے فی نوکت من اخبار ہی آپ مولا علی سرکار دیا عجیب و غریب گلن دے نکتے اے ہوں نکتے ہیں جو ذرا توجہ اوہ میاں اچھی بولو ذرا سبحان اللہ لما بوجع رضی اللہ تعالیٰ واسطقام له بعد الامر وشیر علیہ بے ایو قرم وعاویت علی الشام وعبداللہ ابنا عامر ابن قریز علی البسرت ریسما تستقل الامور فی قرارها امتنا گا توجہ فرما جب حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار دی بیعت ہوئی علی مشکل کشاہ کے دورے خلافت جاب دی بیعت ہوئی بعض حکومتی سرکاری معاملات آپ سرکار دے سدھے ہو گئے سدھے پدرے ہو گئے حکومت قائم ہو گئی نے مشورہ دتا تو کسے نے مشورہ دتا کہ حضرت نو ملک شام کا ہی حاق رہ دو حضرت عبداللہ بن عامر بن نو نسرے دا حاکم رین دن چیر نو سارے معاملات حکومت بہتر ہو جان گے حکومت پوری قائم ہو جائے گی اس چاہیے کر دیا جی حضرت مشورہ دتا کسی شخص نے اور میرے سمنٹ مطابق جہاں تاریخ دمشق کے اندر میں پڑھیا یہ مشورہ دن والے غالب حضرت حضرت عبد اللہ اپنے یا نی بنا امر بینا سر کوئی بار کسی صحابی نے مشورہ دتا مالانی ہلور کرو تی حکومت کچھ نہ کچھ قائم ہو گئی ہے باقی دا حضرت معاویہ دی حکومت شام تحن دو عبد اللہ بن عامر بن قرائد دی حکومت بسرے پہ رہن دیو کی مطلب یہ خلاف نے لیکن نال فی الحال ٹکر لینا مناسب نہیں تصا ان کی تھان سے فی الحال رہن دیو پھر حکومت جسے تھی قائم ہو جائے گی اس بعد جو کریا جے جی جنو ہٹا جو کرنا کر لینا لیکن ایک بار حکومت اپنی پوری قائم فرما لو مولا مشکل خوشا جو وہ اللہ کے قرآن لائت باس بولو بولو آپ نے کی فرمایا فرمایا آپ رک گئے فرمایا ما کنتم تو متل مسلم فرمایا میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا امدادی نہیں بنا سکتا توجہ کی مطلب حضرت معاویہ نام دوں برقرار رکھا یعنی حکومت میری دے کے ماتحت وہ رو ادھر اک اللہ بن عامر بن قرائے پسرے او اختلاف نہ چڈن میں اسے طرح انہوں نے اتنے حکومت برقرار رکھا آپ نے مجید دے وہ لفظ پڑے ماں کن تو آگو فرمایا میں گمراہ کرنے والوں کو امدادی بنانے والا ہرگز نہیں گل سمجھا جی ہوں سمجھو اللہ نے قرآن سے کس موقع فرمایا مولا علی نے کہڑے موقع پہ استعمال ہے اور اللہ نے قرآن کتنے استعمال کیا بولو تو سہی خواجہ بولو بولو كهف کے اندر ایت ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عبدا سونا فرما ہے جسے میں آسمان زمین بنا لگا سا میں کافران اس لیے حاضر نہیں سات موجود نہیں جسل میں بنا لگا سا اسلے بیٹھے ہو سامنے بنے ہوسمان وہ زمین ان سامنے بنے ہو کہ کے تو جو فیصلہ کرنا اپنی مرضی کے مطابق کرنا انہوں نے کوئی پتا نہیں میں آسمان زمین بنا کنایا ہے اگے فرماؤں جسے میں انہوں دیا جانا بنایا نہیں اس لیے بھی یہ سامنے نہیں سن یہ سنوے رہا میں بنایا ہے پرور جگار فرما ہے میں گمراہ کرنے کافر گمراہ اپنے امدادی رب فرما میں اپنا امدادی نہیں بنا سد میں گمراہ کرنے والے اپنے امدادی نہیں بنا سا میں جو کچھ بنایا تعنات کے اندر میں کسی گمراہ اپنا امدادی نہیں بنا سا نہ بنایا ہے بنا سکنا وا کہ میں گمراہ کرے اپنا امداد نہیں بنا سکتا ہو سکنا ہاں قرآن اللہ کے قرآن مبارک اللہ اللہ واسطے لے آب فرما دے اپنے میں گمراہ اپنے کرمد نہیں بنا رب اپنے استعمال فرمائیے مولا مشکل کشا نے فرمائی موہلی جی بتو رب فرماوے میں رب, فرمانے رب گمراہ گمراہ اپنا امدادی نہیں بنا سکتا مولا علی لی آیت پڑھن حضرت معاویہ واسطے حضرت عبداللہ بن عامر بن قریب رب فر پڑھے اپنے پڑھے خلاف کنہرا دے دے مولا علی اپنے پڑھن دے پڑھن دے خلاف مولی جی ہون دس لفظ قرآن دے مانا علی دے بول لفظ دے مانا مولالی کا پہوالا مولا لی مسلم کردل بھائی بڑا ریڑھی لا لو ریڑی کر دنیا نو مندر سو لو چاہ پانی کا پٹا بنا نتیجہ ہونا الحمد للہ ہم نے چاہ پانی کا پٹا بھی بنایا اچھا محمد تیرے اندر کوئی ہے اپنے سارے مددگاروں اگر یہ اتحاد سابت نہ ہوئے نبیوں تو ولیوں تو اہل بیت تو صحابہ تو امام حسین تو میں نک بٹھانا بدھ آج تو مرتے بہنا تیرا حرام ہے حرام ہے حرام ہے, حرام ہے تیرے سدھن والے بےمان مان سی تیرو سدھن والے باہر پنڈا کے بھنڈ دیکھنے والے نے ستے کوئی کر رہے. جی تو آج بڈا, بڈا نبی دا. اور اپنے مدرسے دا مخالف ثابت ہوئے اور, اور چشتی اور پنگے ن چھڑکپو شو کو ہے تو پوچھ ن کا پوشوں کو ارادت ہے تو پوچھو کی, کی یدہ اپنی سی میں تاریخِ دمشکل کبیر سے حضرت سعید بن نے صحابی رسول کی ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں بتا دوں حضرت سعید میں نے آس ابھی اللہ تعالی آ فرماندے دو وقت پریشانی نہیں ہوں تے شرم نہیں آ دو وقت جل کر مینو شرم نہیں آئی اپنیاست کا پہلے تعارف کرا جارہ بندے بارہ صحابہ حضرت سیدنا عثمان مری رضی اللہ قرآن دی زبان قران ج جم کر لکھ سن بارہ صاحب جنا قرآن لکھے آئے جی ہاتھ اس قرآن دے میں لکھن میں حضرت صحیح منیاز سن کی نبی او سابی نے جنہوں کا لبو لہجہ تو زیادہ رلتا ہوں جسے بولتے سن جس سیس بولتے لگتا سر جی رسولی اکرمپ بولتے ہیں حضرت عثمان غلی نے دا نام چنیا فرمایا قرآن لکھنے اگے ہو کیونکہ لبو لہجہ حضور نال مل رہا ہے لہذا لغت قریش کو زبان شریف محفوظ ہونی ہے بالکل حضور شریفال سی دنیاز فرماندے نے میں دو وقت گل کر دیا دو گل کر لڑ کے نے دو پریشانی نہیں آلور دو وقت نے ایک فرمایا لے کسے جاہل سفیر بے وقوف نال گل کر مایا جی اس لیے کسی جہر کسی بے وکوف نال میں مخاطب ہوا تو اس نے اڑ اڑ تے رک رک کے گل کرا تو میرے شرم نہیں ہوں اللہ! है, है, है, تو بولو اے, اللہ! کیوں? اللہ! کیوں? اللہ! کیوں? اللہ! کیوں شرم نہیں توجہ کہ اگوں جاہل ہے میں جسے گل کرنی میں نقتا سوچنا بہت علمی گل کرنی ہے پھر میں سوچنا یہ بے وقوف کدھر پٹھا مانا نہ لے جائے. میں جہالت بے وقوفی کا بڑی حکمت آپ فرما دے رہے دوسلے جس لیے میں کسے کو اپنی حاجت لوڑ منگ رہا ہو سوال کر یار میرا کام کر دے یار میرے کچھ پیسے دے, دے میری کوئی مدد کر اس وقت فرمایا میں آڑ آڑ کے گال کرانا تو شرم نہیں ہوں دی کی مطلب کہ میں جیڑا ہوں کمینا منگ دے شرم نہیں ہوں دی شریف رک روک اڑ اڑ کے منگد ہزار شرمان شرم کی وجہ کدی زبان کچھ نکل جاتی ہے کدی کچھ نکل جاتی ہے فرمایا کیونکہ میرے شریف میں انی نشانی ہے یہ آج میں شرما نہیں توجہ ہے سونے سمجھ نہیں آئی میں اس وجہ نہ کیونکہ میرا مخاطب آگے صفیح اور چاہل ہے تو میں ہزار بار سوچ سوچ کے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں ماتے ایک کرانے پوچھی سمجھ لے بولو تو صحیح ہو پھر میں سوچنا یار ایک طرح مت پٹھی سمجھ لگے کھوپڑی پٹھی تو بھائی میں بھی حضرت سعید بناس کی طرح اس وقت رک رک کر بولنا اپنے لیے ایب نہیں سمجھتا یہ خوبی سمجھتا ہوں لوٹی جی تھی ڈلے گیڈ تیرا کم بر رسول دے اور پھر نالان کے او دوائی خدا دی. دوائی خدا دی. اللہ دے فضل وقت آنا ہی وقت وقت تو تخنا میں تے پر چادر نہیں دی وقت آنا تیرے حوصلہ کر میرے دوستو علی کا اقتباس اک پیش دوسرا بھی پیش کرنا علی کا بڑا آشک بن رہا ہے اس مولا علی فتوا کی لگتا ہے مسلم جڑا والا مان دکھا مسلم کذہب ہے کرے مسلم کذاب حضرت طلحا, حضرت زبیر والے سن مولا علی دورے سے. واقعہ جمل پیش آیا مولا علی دسیا گیا توجھوے. مولا علی دسیا گیا توجھو. کل خارا جمری دون اے حضرات مکے نکل کے پھر وار چلے گئے تو جناب خلاف لوگوں اخارنا چاہتے نے مولا مشکل پچھا نے لکھا حافظو قاری <Simjus> جی حافظ جی توجہ کی فرمانے ہم آج پوچھو اللہ نے کیڑے موقع تے قرآن چل کی ہے تو واسطے کیتی کیوں بھائی اتنے دیسی تو دیسی بندے بیٹھے دی میری گل سمجھ آ رہی ہے سچی دسو کہ نہیں کھانے والی اے, اے دروس البلاغہ بلاگر اے ہوئی عبارت تے مقام جڑا میں شروع پڑھیا نا یہ وہ سمجھا نہیں سکے گا میں پوچھے اقتباس کے تی آگو لفظ قرآن سے من اپنا وہ بولو بولو تو صحیح وہ واسطے قرآن کا لفظ لا استعمال کرنے کی پرانا بےلی ساری مشکل کوئی ہوں قرآن اللہ سونا کس موقع نے فرمایا کہمایا ہے پردگار پر فرمافرس فرما ایک آفر واسطے اما پلیل تھوڑے وقت تو بعد لجوشم فلاد تھوڑے وقت تو بعد شرمندہ ہو جان گے پشے مان گے خاص ہوئے گا کی گھر بیٹھے ہوں اللہ کافرالی یہ اللہ فرما دے. اگر یہ گل کہیں دے. تو پھر مولا علی ظالم امبر جانے سن کیونکہ اللہ سونے کافر آخیا رب سونے حضرت تل ہن زبان سے اما ایشا واسطے گل نہیں کی دی. لیکن مولا لی فسار کا بادشاہ سی بنا کر بادشاہ سی کلا اس بادشاہ سی آپ نے کیتا اللہ دا قرآن لیا مانا اپنا لیا <تصفح> توجہ دا. حضرت چاہنا. لو عجیب گل یار ایڈا ہی بیچارا چاہتا رضویہ شریف جلد پہلی خطبہ لکھا ختبہ تو کتاب شروع شروع پیا میں تقریر فتو خطبہ ہے دا شروع میں کرنے جیتا ہوگا مڑنا پڑھیا خطبہ ہی نہیں پڑھا حافظ بیٹھنے، اپنے فیصلے فرمایا جیڑا میرا اے فتاور ازمیت میری کتاب ہے نا. اے شان بیان کردہ فرمایا کی پڑھتے بحمد اللہ ونفط الله وعون الله وسعون الله سبارك الله مبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير جنات آلية قطوفها دانية <تصفيق> جو لطف لولہ بولوانے جن آیا کو نمارے سچی دسے جی اللہ تعالی فرماند ہے جنت آنا یا گچھے جڑے نے توجہ گے ہون گے وہ گچھیا تو جو بھی چلنا چاہو گے وہ بالکل قریب ہو سوکھا آسانی منہ دے آ جائے گا ہوں سچی دسا جی اللہ تو جنت دیا گلا کردرت فرماند نے میری کتاب ہیں او ملا. او میرے بھائی ممبر رسول کو سٹیج ڈرامہ بنانا بڑا آسان ہے میں جا رہا نہیں سب کر چل رہا ہزار بندے ایمان والے کا لکھ اے سچے ڈرامہ بنانا اور منبر رسول سمجھنا اور ہے افسوس ہے اسمت کی تباہی کیڑے لوگ اس ممبر روچم بڑھ گئے دا کیا بتا رہے کی سمجھ آنا باقی کی سمجھ آنا جلو ختبائی نے سمجھ لیا ادھر ویکو آگے فرماسیا تجد فيها ان شاء الله عينا جارية من عيون تحقيقات السلف الكرام مع رفرف خدر وعبقري انحسال من تمهيدا للخلف الاعلام وعرائس نفائز لیا مر جان لمت انسٹنورا جانے ساری صاحب سب دس آج پورانے کیجیے لمت میں سے ہونا جان جان قبلیور اے آلہ حضرت نواں قرآن بنائی بیٹھا چڑکنے دمالا پاؤڈی ہٹ مالو پاؤ میاں مالی کا کوئی بدھو ہے اس بدھو نے یہ سدیا ہے اصل پتہ یہ کون ہوں سد رہے ہیں چوڑی پانی وڑے نا تو باہر کوئی نہ کوئی آسر لے کے باہر پورے نہیں نکلتے چڑ کھاوا پورے نہیں لگے بھی ناسا چالی وڑ گیا تو مر جان گے کی وہ کرتے سری باہر تھوڑی جی کٹ گئے نا ہوں جیز نے سٹیا پانی سد کے سا لینا چاہتے ہیں یہ پتہ نہیں اندھی دیا اپنیا ناسا چانی پی جانا تھوڑا کی بننا یہ اپنیا ناسا چانی بڑھ گیا سمجھو ہے سو چیلنج دس جائیے پاکستان کے نام لو وہ اگر کہہ دے کہ نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے میں پچاس ہزار انعام دوں گا اور شکست بھی مانوں گا میرے جد پہنچی میں لال ہی چڑھا دیا میں کیا سن میں دوری سٹی جیڑے تیری نظر جیت ماں ہے دس وہ چکے کا ٹائم ہے دس بیان آج میرے بھی سن کے او حلفن بیان دلہ دی طلاق کھا کے حلف کلا مال کا تلاق نہ ہوگی کیوں پتہ ہے مولوی قسم نا چیتی کرفارا میں کسم ہی پائیے لاکھ کفارے ساری زندگی رنڈے ہی مار جان کلا مال کی تلاش جہا بندہ او دا مطلب یہ ہوتا ہے ساری زندگی جیڑی رن کراگا اسی ویلے طلاق جی بندے جیسم چکتے چک جمجا لو بہم یہ بنتی مطلب بنتا جہی وہ ڈیل کیلاک ساری زندگی چھنکنے وجا گا بوٹی تیری نہیں رہ سکتی کوئی میں کیا جا انج دس مال بھی چون دے انجے قسم نال جواب دے اگر کہہ دیں کہ چیشتی جواب نہیں دے سکیا میں ہار مان لگا کو دسو سنو لامت میں اللہ قرآن نے فرماند ہے کہ بارے فرماند ہے جنت دیا ہوا جب پہلا کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لایا بولو بولو اللہ کا اللہ فرماندہ جنتی لبن گیا جنہوں ہاتھ نہیں لایا نہ انسان نے نہ جن نے یہاں ہی جا کے ہاتھ لا ہوتے ہاتھ نہیں لایا اے اے دا مطلب سچ فرمایا ہے جنت دلیا کے حرام جیوا اتنے سارے ہی ہاتھ لا رہے رہے لینگ یہ دلہ تبیع دلی بنا کے جدو جم گیا سانوی رنڈی پرانی جی ہر پاسے چلنے والی میں سانو یہ فرما نہ معلوم ہوا جنت گیرت بندوں کا گھر بولتے سی امرے جنت جا خود حضرت صحیح بنیاد کا تازہ تازہ تاریخ مشکل غیر بولو سبحان اللہ قربان جاوا حضرت ابن بنیاس رضی اللہ تالا لواد وقت اپنے پترا نو وسیحت فرمائی مسیحت نے جملے لکھے سن <laughs> ان جملہ فکرا بھی لکھے آئے ان بنا توجہ تبجو پر میں ان گر بنا من ہوں پوترو, مرا پوترا! مرا پوترا! میرے پترو میرا پترا میرا پترا بنا سی اور میرے تھیاں میری میری بیٹیا میں مر چلیا وہ میرے تھیاں انہ خیال رکھی خیال رکھی خیال رکھی کبور ہوں بجوت ہوں لا ملا لکھا فرمایا میری دیا کا گھر میری بیٹیاں کا گھر میری بیٹیاں کا گھر کفنا بغیر کفنا بغیر کفنا بغیر کبر بنا کے رکھی کبرا بن جبرو بار پورتا نہیں نکلتا ایویں میرا دیا گھروں باہر نہ جان میرا عزت کا خیال رکھی حسماتر وسیعت کردیا میری تیا خیال رکھیں فل سکن کبور ہوں نجوت ہوں نہ علا بنا لکسان گھر انبر بنیا کفنوں بغیر کیا تیغیر مطلب تیغیر کہ تیغیر قبر گھر کا فرض ہوفن کفنوں بغیر ہوبر پابند نا میری عزت پابند رکھی تیری مہربانی کی فرمایا سی حضرت شاہد بن عاص سعید بن نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو تمہارا قرآن لکھنے اور جمع کرنے میں بارہ شخصوں میں سے ایک تھے صحابی رسول تھے اور کریمہ تو قریش ہے کریمہ تو, تو قریش ہے میں ایک سوال سٹیا کھانے والی تھے میں انہوں کہا جا سارے جمع کر لے اپنے ہواری یہ دے دے دا جواب دے دے منتق دا سوال سی قسم خدا دی کر کے دا دا آنا کسے کرواری تو میں جان کے بچلی گل نہیں کھولتا کسے وی کھولا گا بچلی گل ہال میں کھولتا چل رہا سوال چل رہا سب سنگ گیا ہوں میں ہو سٹ دینا وہاں آنا تو, کسے تو پوچھی نہ بولی میں لفظ بولیا حضرت سائی کے لیے کان کری ماش میں کری ما پڑھیا پڑھیا آئی مونس کا لفظ میں مذکر ملکر کی بولے ذرا یہ ہو سکتا اگر میں اگر میں اے سوال نہ پتا نہیں ہے کہ یہ حدیث کہ کیوں آیا ناہب کا دا خادم ہی جاندہ ٹھنڈ دا خادم نہیں جانتا اللہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو سامنے کچھ بھی نہیں کر رہا بات ہوئی ہے صفی کے ساتھ اڑ اڑ کے بولنا پڑتا توجہ ہے اور اگر حکیم ہوتا میرا مخاطب ایمان سے کہتا ہوں ایک جملے سے مطمئن ہو میں ایک گل کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے چشتیہ خیر کر کے بات بات سمجھ آؤں میں اس کہتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کریمت و قریش کیا نہ کریمت قریش حضرت معاویہ نے یہ کہا تھا حضرت سعید بناس کے لیے کیا نہ کریمت قریش تاریخ مشق اور تاریخ کی سب کتابوں میں جہاں حضرت کا ذکر خیر اور یہ بات آئی ہے وہاں پر کریمت ان کا لفظ لکھا ہوا ہے پتا مذکر کے لیے مونف کیوں آئے اللہ اکبر میں ایک عربی کا مقولہ پیش کیا سی ضرب الامثال میں سے ایک مثال ہے عربی کی کلو فلخلائے کلو مجرن فلخلائے یو سر اب میرے پاس تو ضرب الامثال کی اتنی کتابیں ہیں کہ ہو سکتا ہے مولوی جی کا جوڑا مولوی جی کا کفن بھی بنا لو قبر بھی بنا لو سارے اخراجات کر لو تو ہو سکتا ہے میرا پیسہ کتابوں کے رقم پھر بھی بچ جائے نہیں بلکہ مولو جی جہیز بھی بنا میریا صرف سر مولم سال دیا کتابیں ایڑ گیا کل مجرن میں جاہل دی جہالت میرا تالبن بیٹھا سی اسمجھا میں تین وار اس جملے کا تکرار کیا فِي مجرن کلو تین مرتبہ تکرار کیا وہ اتنا جاہل ہے وہ کہتا ہے یہ جاہل ہے لفظ مجرم ملحب تھا ملحب اس کو مجرم پڑھ رہا ہے یعنی وہ اتنا بڑا جاہل ہے وہ سمجھتا ہے مجرم لفظ نہیں مجرم ہے اور بے وقوف یہ مثال ہے عربی کی اس کا مطلب ہوتا ہے ہر بندہ جو اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہو میدان میں وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے کوڑے دن میں کسی کا نہیں مجرم چلانے والا مجرم اور ہے اجرا یجری اجرا کا مانا ہوتا ہے چلانا اس کو کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کل لفظ ہے تو اس نے کہا اس کو صرف مجرم کا پتہ تھا کیونکہ وہ پاپی مجرم ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مراست، مراست میں جرم ملا ہو تو مجرم اور مجرم کے لفظ کو ہی جانتا تھا تو اس نے کہا یار یہ کتنا بڑا چہلت اس کی یہ مجرم پڑھے جا رہا ہے لفظ کو تھا مجرم رن یہ جی مجرم. مجرم. مجرم مجرم کہتا ہے او بے وقوف اپنی جہالت کو کسی پر الزام بنا کے مت پیش کر جا زرب الم سال کی کتابیں دیکھ اور ایک اور کتاب میں بتا دیتا ہوں تو نے دیکھی تو نہیں ہوگی چلو میں بتا دیتا ہوں اور میں ایمان سے کہتا ہوں درس البلاگا اگر اس کے پاس نہیں ہے تلخیس المفتار نہیں ہے متولہ نہیں ہے بلاغت کی کتابیں نہیں ہیں میں کہتا ہوں اگر تو سمجھ سکتا ہوتا نا تو میرے پاس نسخے پڑے ہیں میں تمہیں توحفہ کر دوں گا لیکن پریشانی یہ جا جا جا ہے جا کہ تمہیں کتاب آآ دینا کتاب طے کرنا ہے کیونکہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے بیچارہ چارا اب چکر اگر تو سمجھتا ایمان سے دل سے سکے میں توحفہ دیتا لیجیے حضرت یہ تقریباً دو ہزار کی کتاب ہے یہ باہر کی چھپنی ہوئی ہے بیروت کی چھپنی ہوئی ہے ملو ہے رنگین ہے جی زبردست چھپا ہے دو ہزار روپئے کا ہوگا یہ دو ہزار کی کتاب آپ کو توحفہ کرتا اگر آپ اس کے سمجھنے کی طاقت رکھنا لیکن کیونکہ آپ سمجھنے میں بالکل کل ہیں اور تلول ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ کتاب دے کر کتاب ضائع کرنا چاہیے سمجھ آگے کہ نہیں ہے اب بات کو زمینہ میرے بھائی میں اور کتاب بتا دیتا ہوں جس کے اندر کی مثال سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی وہ کتاب المبسوط امام سرکسی کی ہے شمس الما سرکسی رضی اللہ تعالیٰ کی المبسوط فقہ اسلامی کی وہ کتاب ہے جب امام شمس الم سرقسی کو حاکم وقت نے حق کہنے کی بنا پر کنویں کی جیل کے اندر ڈال دیا کنویں میں ڈال دیا تو آپ کے شاگرد کنویں کے باہر قلم کاغذ اٹھا کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کنویں میں پڑے ہوئے زبانی لکھواتے رہے جو آپ نے کنویں میں بیٹھ کر زبانی اوپر شکردوں کو لکھوایا اس کا نام کتاب تابل مرسو سرخی کی ہے بارہ جل میں ناچیر نے مدینہ منورہ سے منگائی ہے اس کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی ہے امام شمسی نے امام محمد کے لیے یہ لکھی ہے کلو مجرن پھر فلا جو سر رو آگے میں بداحت میں نہیں جانا چاہتا تو بھائی ہر بندہ جب اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے شاہ سوار کوئی, کوئی سوار کوئی سوار گھوڑ سوار اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے میرے گھوڑے برگا کسی دن نہیں جس لال کوئی جوڑ پہ وہ اس میں ہوں, ہے اربی یہ کہہ رہی ہے میں یہ مثال دیتی سی مولوی جی اپنے ممبر نے شیر بن کلونا ہے جسل چشتی نا ہاتھ پائے تی پتا لگے گا کہ کلیا جو رو رہا یہ فخر نہیں ہے ایسے جاہل کو کرنا فرض ہے تاکہ اس کا شیشہ اس کو نظر آئے اور لوگ اس کو چھوڑ دے لوگ اس سے گمراہ نہ ایمان سے بتاؤ جس کے فتح سے نہ نبی بچے نہ رسول بچے نہ صحابہ بچے نہ بیت بچے نہ مولا علی بچے نہ در سے نظامی بچے نہ تولہ با بچے نہ ساتھ بچے نہ اس کا اپنے استاد بچے ایسے جاہل کا حق بنتا ہی نمبر کے ساتھ؟ اب ایمان سے بتاؤ امام سنت کیا فرما رہے ہیں لم یت مست ہنڈ پبلی انسو والا جان فرمایا یہ میرے مسئلے قرآن نے فرمایا بورے ایسی ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ میرے مسئلے ایسے ہیں کہ مجھ سے پہلے مجھ سے پہلے ان مسئلوں کو نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور واقعہ دن ایسا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا مبالغہ نہیں ایمان سے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات بس یار ایسی ہے جن کو کسی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اعلیٰ حضرت بات اپنے فتوے کی کر رہے ہیں آیت قرآن کی لے رہے ہیں معنی اپنا ہے الفاظ قرآن کے ہیں اور وہ بھی اپنے لفظ اپنے لفظ کے ساتھ وہ لفظ ملائے اور قرآن کے لفظ کی جگہ قبلہ لفظ کی جگہ قبلی کر دیا کب بتاؤ بتاؤ اس کے فتوے کے مطابق اعلی حضرت مسلمہ قبضہ بن گئے ماضل جب مجھے یہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کہا تھا اذا مرو بالحق مرو لیاما تو اس نے کہا دیکھو قرآن بنا رہا ہے قرآن بنا رہا ہے جاہل بدھو کہیں گا تمیز نہیں تمہیں قرآن بنا رہا ہے ایمان سے بتاؤ حضرت قرآن بنا رہے ہیں بولو یہ کیا کر رہے ہیں بدھو بھو جو تمہیں سمجھ نہیں آیا ہم نے اتنا ہزاروں کی عوام کو سمجھا دیا اجن کوئی آخر دو بندی کوئی اطلاع کرو آ کے حضرت قرآن بنا گیا بدل گیا قرآن بگاڑ گیا تاؤن ناسا سیکھ سکتے ہو آخو کے چپا یہ تو علم کا مسئلہ ہے اس کو اقتباس کہتے اگر کر سوال کرتے مول چیشتی بدلے حضرت رینج آخیا تو حضرت ری قلام بدلیا ہو آخان گے مولوی جی نی کرنا پینا سچی دس ایمان سے کہتا ہوں آپ کے شہر کے نجم شاہ صاحب جانتے ہیں آپ نے پہلے دن ہی مجھے پہچان گئے پہلے دن ہی پہچان یہ کیا بدھو ہے بھائی اتنے بیانات کے بعد نہیں پہچان وہ پہلے دن ہی پہچان گئے انہوں نے کہا بھائی ٹھیک یہ ہمارے سنیوں کا شہر ہے بھائی ان کی ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ نیٹ پہ سنیں نجمدین شاہ صاحب کی ریکارڈنگ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے ان کا ضمیر مومن والا ہے اور مومن حق کو ماننے سے انکار نہیں کرتا حق کو ماننے میں دیر نہیں کرتا کسان میں کمی آ گئی کسان بڑھ گئی اب میں نے ان کا ذکر کیا آپ نے سنا آپ کی دل میں ان کی عظمت ایسے ہے نا انشاءاللہ شاء اللہ ایسے ہی, ایسے ہی میرے بھائی میں کوئی اپنی توقع برتری نہیں جنوانا چاہتا اللہ پاک معاف کرے ہاں ہمارا دین جو ہم نے پیش کیا وہ خالص ہے اس کو منوانے کے لیے ہمیں اپنا علم کا زور بھی دکھانا پڑتا ہے بھائی اچھا حافظ توجہ ذرا آخری حوالہ پیش کر کے اعلی حضرت کا اجازت چاہتا ہوں یہ انتیس دن لگا لینا ہوا اوپر انتیس دن سے اعلیٰ سداور قرآن کی ہے <صورت> <کہ> انت <القرآن> اللہ تعالی فرما اصا کا گے کیا ماتار دل عزیز عزت والا ہے تو ہی عزت والا ہے. بڑی شان والا کی مطلب عزابت گمان بڑی عزت والا العزیز سا یہ اللہ تعالی کرے گا زلیل کرے گا ہے دو مولوی بدیا اشرف خانوی رشید گنگوئی آلہ حضرت نے اللہ پھر قیامت رو توانو فرماوے گا انکا انتل اشرف الرشید رشید اعلی حضرت فرمانے اللہ قیامت رو اشرف علی تھانشید گنگوئی نو فرمائے گا انتل اشرف الرشید اشرف رشید دسو آلہ حضرت نے کی ہے ادھر رک لیا ادھر ان لیا ادھر انٹا لیا اگوں ال عزیز ال کریم دی جگہ دے الشرف ال رشید بولے ہر دسولہ حضرت قرآن نواں بنایا فکیر پوا اللہ چشتی نو ہدایت جہی ہے نا وہ میرے چنگی ہے تیری ہدایت میرے برباد کر دے کیونکہ جدو تج کی دعا دینا اللہ جی میں در کا کھوتا ہونا کھوتا میں وہ بھی نہیں آخا گا یہ بن گیا میں کت بنوں میں کدو گلوارا کروں گا بڑوں ماما اپنے, اپنے درس نظامی کزاب میں میں بئی مان آخا میں پاگل بہ ماں محمد رزا نو اے, اے جو دعا کرے آخ اللہ میرے برگا بنا سشتی نو شی میں کلو تو یار بولو تے, سنو تے, سنو تے گلاما ورگا بنا دے انجنی دعا کرے تو میں لکھ بارہ آخ آ کے اللہ میرے وغیرہ بنا دے میں لکھ بار آخا گا لا لام بھاجا نے مسئلہ محمد شفیع ہے ٹھوکر مار کے لگا فرنا کہ میں سابت کر دسیپور جلسے چنرہ ہزار لیا اچھا میری فلم بنی فردی نیٹ پہ آئی دی خدا دشان میں اس وقت وہ جہن نیٹ ان آخیا چیشتی ہزار ہے چی اجنی انج بول میں یہ نہیں ہو سکتا چشتی خدا رسول کی مرضی کے ساتھ چلتا تمہاری مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتا میں آخیا کرایہ کن لیا کو پندرہ ہزار میں کہ سٹ بے وقفا تو میں پندرہ ہزار جیڑا سی حالانکہ میں گیا میں گی لے کے گیا میرا کرایہ تو خرچ ہو گیا لیکن پھر بھی میں پندرہ ہزار ٹھوکر مار رہا تند سو افسوس میں اٹھیا میں سوچا پندرہ ہزار مار میں پندرہ ہزار لو ٹھوکر مار ہوں تو جو میں نے کہا کہ اربوں کو ٹھوکر مارتا ہوں اس وقت بھی میں نے پندرہ ہزار کو ٹھوکر مار کر میں نے تو اپنے دعوے کی تصدیق پیش کی اور تو کہتا ہے میں نے ثابت کر دیا ایسے پندرہ ہزار لیا ہے افسوس ہے میں ایک بیان کیا اللہ اس تو گ اکھ تیری رتی پوشل تیری تا تی ہو گسا تر چڑے بالکل شیر لگنا تیری مہربانی اگے چل خربوزے دان چلنے بس جی اگلے کتے چم آخ رکی کر جسے باڑی کے گئے کھا پی کے کچھ خوش کھا لیا اگلے کتے جس چھ باقی گڑ گئے سائی ہوری بڑی کوشش کی تھی. اک ری کرے مگر خیر ڈگد رڈیڈا چکی پہ نس آیا کسی کیا پکی بڑے کنجل شری کمرا جڑیا مینو تو کچ پایا کہ جتنے اخرتی کرنا اسلے شیر ہونا اتنے ککھ بھی نہیں ہوا چلیا تخرتی تیرے جیسے سڈے سلطان باہو نے فرمایا آپ فرماندے نے بڑے پڑ, پڑ ہاتھ لی گلابری آلم کرڑ مٹیائی ہو کلیا کے بچ ہرا چھڑ چو تھا پرم کلام سوائی مٹھے بہ بہ مٹھے مٹے بہ جادی دے کمائی چتر پڑی ہے بسم اللہ بتا ہے بعد کیا جلسے